جس میں پوری رات جاگ کر کے قدر کو تلاش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا کربی ہمیں چوبیسواں گیا ہے اس میں خوب عبادتیں کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ اپنی آسانیاں فرمائیں پرانی مجید میں قیامت کے دن کی ایک انتہائی حیرت انگیز منظر کا نقشہ کھینچا گیا قیامت کے دن حیرت انگیز مطلب وہ بہت ہی زیادہ ہمارا اچھے میں پڑ جائیں کیا ہو رہا ہے میں پڑھ جائے ایسے الگ الگ کام ہوں گے جذباتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے الگ الگ کیا بولتے ہیں, کہا ہوتے ہیں بڑی اور اس میں بھی ہماری جلد کیا بولتے ہیں چمڑی دی اس کا میں اللہ نے فرمایا ان آیتوں کا ٹرانسلیشن آپ سنی اللہ نے فرمایا اللہ کی آیتوں کا یہ پیغام کیا ہے توجہ سے اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ کے دشمنوں کو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گی ہم اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے قیامت کے دن جسم کے ہمارے جو آزاد و جوارے ہیں وہ بھی گواہ بنیں گے قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دینے والے صرف دوسرے لوگ نہیں بلکہ اس کے کان اس کی آنکھیں اور اس کی جلد اس کی چمڑی بھی اس کی کھال اس کے امال کی گواہی کیا وہ کیا کیا کرتا تھا کیا کیا امال کرتا تھا آنکھوں کے ذریعے سے کیا کیا کانوں کے ذریعے سے کیا سنا اپنے جسم اپنے جد کے ذریعے سے کیا کیا گنا اس نے گیا ساری چیزیں اس کے جسم سے گواہی دینے لگے قرآن میں پر اور جب آپ اسی طریقے کے اللہ نے بات بتائی ہے گے کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ہم سمجھتے ہیں نا یہ کس نے دیکھا یہ کون دیکھا وہ کسی بھی نہیں معلوم ہوا لوگوں کے سامنے ہم اچھے بڑے پھرتے ہیں ہم آج لوگوں کے سامنے اچھے بڑے پھرتے ہیں بتاؤ اللہ کے بندوں اور بندیوں ہمارا ایک ایک جسم کا عضو ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہمارے خلاف گواہی دے گا ہمارا ہاتھ ہے ہماری آنکھ ہے ہماری ہی ایک کان ہے ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہ مت کر کے کھڑے ہوں گے یہی بات اللہ نے بتائی یعنی قیامت غریب انسان کے اپنے ہی اعضا اس کے خلاف گواہ دینے یعنی کے ایویڈینس بن جائے گا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے چوڑی ہے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دید بندہ کہے گا اللہ سے اس سے پہلے بھی کچھ بات چیت ہے اللہ کے سامنے بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تم نے مجھ پر ظلم نہیں کیا بندہ اللہ سے پوچھے گا اللہ تو نے مجھ پر ظلم نہیں کیا نا اللہ رب العالمین بندے سے جواب دیتے نہیں میں کوئی ظلم نہیں کیا ہے تو پھر بندہ کہے گا میں اپنے خلاف کسی گواہ کو قبول نہیں کروں گا اللہ کوئی دوسرا آ کر کے میرے بارے میں بتائے کوئی تیسرا آ کر کے میرے بارے میں, بارے میں بتا نہیں میں قبول نہیں کروں گا یہ ادھر, ادھر ادھر کی گواہی مجھے نہیں چاہیے کون ایک معمولی سا انسان اللہ کے سامنے آرگومنٹ کرے گا اللہ کے سامنے تو لہذا سوائے اپنے نفس کے میں اس کے بعد اللہ رب اس کی آزاد سے کہیں گے کہ تم بولو اس کا ایک ایک آنسو وہاں پر کھڑے ہو کر کے بولے گا پھر اس کی آزاد اس کے احمد بیان کریں گے وہ کیا کیا کر رہا صحیح مسلم کی روایت کیا کرتا کی یہ بات واضح کرتی ہے کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ اس کے اعمال کا ریکارڈ رکھتا ہے ہمارے جسم کا ہر عضو ہمارے جسم کا ہر عضو ہر پارٹ ہمارے اعمال کا ریکارڈ اس کے پاس ہے یہ مت سب جو وہ چیز چھپ کر کے کیا کسی کو نہیں معلوم کیا نہیں معلوم سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہاری گواہی دینے لگ جائے گا یہی بات میں کئی جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاں اب جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے तो पुरान नहीं जो हकीकत चौदह सौ साल पहले आज से बयान की है कौन सी हकीकत जब भी मैंने टॉपिक क्लियर किया ना। हमारे आजा बात करेंगे ना आजा मतलब ये आज मटसेड हो गया क्या बात है, नहीं नहीं। है आप लोग हकी बोली याराशाला सुन रहे हैं आप लोग कोई बात थोड़ा सा आप भी बोलते रहे तो क्या क्या बात थी, बात थी हमारे जिसम का हर हर हसू जो बात करेगा قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتائی ہے آپ جانتے ہوں گے کہ انسان کے جسم میں اس کے کا ایک ایک طرح کا ریکارڈ موجود ہے ایک ایک امال کا ریکارڈ ہے چودہ سو سال پہلے قرآن نے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے آج سائنس میں بھی یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ انسانی جسم خصوصاً اور اس کا سسٹم جسے کہتے ہیں کہ وہ معلومات کا پورا حفاظت پاس بھنڈا بالکل ساری چیزیں معلوم ہے اس کو جدید سائنس میں کیا ہے کیا وہ تو ڈی وہی ہے نا ڈی این اے میموری میں ہم چیز محفوظ ہے کیا فطرت ہے اس کی یہ سب بتا دیا جائے گا اور سیلولر میموری جسے کہتے ہیں اس کے اندر تو اور زیادہ انسان کے ایک چیز کے بارے میں بتا جائے گا جیسے نظریات پر تحقیق ایسے ایسے نظریات پر تحقیق آج بھی ہو رہی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی جسم کے خلیات خلیات بولے تو کہ جسم کے معلومات کو محفوظ رکھتے ہیں کوئی چیز نہیں نہیں جاتی ہر ہر چیز محفوظ ہے تو لہذا یہ چیز ہمیں قرآن کے اس بیان کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جسم خود اس کے اعمال کا بن جائے انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے معلوم غلط فہمی سمجھتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ نہیں تم مجھے نہ نہ نہیں دیکھا ہے. تو اس آنکھوں سے کوئی دیکھ سکتے ہی ہے تو اللہ نے کہا جب ٹھیک ہے پہاڑ کی طرف دے رہا ہوا بے گوش ہو کر با اللہ اللہ لا دیدہ مصیب فرمائے میں ذکر کر رہا تھا اللہ چونکہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا نہیں ہے سارا رویہ بدل جائے گا اس کا سارا طریقہ بدل جائے گا تو یعنی کہ انسان گنا کیوں کرتا ہے جنرلی زیادہ تر انسان گنا صرف اس لیے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے یہی ہے نا भी भी नहीं किसको तो पोरा कर लेने के फिर नहीं, वहां से भी पता तो बताओ कहाँ था डिलीट करेगीट करेगी ये मोबाइल कर लेगी अल्लाह ने हमारे बॉडी के सिस्टम को इसे बना दिया वहां भी महूल हो गया वो बोल कर सकता हमारे डीएनए को ہمارے سولر سسٹم کو بدل سکتا ہے کیا وہ ہو نہیں سکتا تو لہٰذا پتا ہے کہ آدمی گنا اسی لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی, کوئی میرا حساب نہیں دے گا لیکن قرآن کہتا ہے علم اللہ یرا علم اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے کیا وہ یہ بھول گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے حقیقت یہ ہے ریالٹی یہ ہے کہ ہر لفحہ ہمیں اللہ رہا ہے, ہمارے ہر عمل کا حساب بھی کر رہا ہے وہ محفوظ بھی کر رہا ہے تو لہذا ہم رب دیکھتے ہیں, آج کل ہے نا سی سی ٹی وی کیمرے ہر ہر جگہ لگے ہوئے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے اگر کسی کو معلوم کہ اس کے سامنے کیمرا لگا ہوا ہے تو کیا کرے گا کھجانے سے بھی احتیاط کرے گا وہ بھی آ جاتا ہے گاڑی میں جا رہا ہے پر ہیلمٹ رہا نہیں ہے سیٹ بیلٹ آ نہیں ہے کیا کرتے یہاں کیمرا نہیں ہے کیا بھی نہیں پوچھتے معلوم ہے یہ ہے کل سیدھا میسج آ جائے گا جا جا جا جا. جائیں گے اللہ کی بندوں بولو نا نہیں جائیں گے نا تو یہی بات بتا رہا ہوں میں یعنی کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہر چیز محفوظ کر رہا ہے ہمیں معلوم ہے آج احتیاط سے چلے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نگرانی کا نظام اللہ نے جو ہر چیز کا جو نظام بنایا ہے اس سے کہیں زیادہ کامل اس سے کہیں زیادہ مکمل ہے ہماری آنکھیں ہمارے ہاتھ ہمارے سامان اور ہماری کھاد ہماری چمڑیاں تو سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں اور یہی چیزیں قیامتین ہمارے خلاف تباہی دیں گی قوم واقعہ؟ واقعہ کا, کا جو بڑا ہوتا ہے ان کا خدمت ہوتا. وہ آرڈر کرنے والا نہیں تو ایسے شام میں اپنے کسی ایک ساتھی کے ساتھ نکل کر کے بدیرے کی گلیوں میں اطراف گھوم رہے تھے چکر لگا رہے تھے صحیح بات یا تو جاتے جاتے اچانک سے کنوریت ہو رہی تھی آواز دے رہی تھی کلیئرلی آواز آ رہی تھی ماں اپنی بیٹی کو پگار کر کے بول رہی تھی بیٹی یہ آج کل ہے نا زیادہ اتنا زیادہ ज्यादा نہیں ہو رہا ہے تو میں کام کرو تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا دو ماں سنا ہوگا تو ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت کون سا میرے لوگ دیکھ رہا ہے یہ رات کا اندھیرا کون سا ہم دیکھ رہا اس کو کہاں پتا چلے گا تو یہ بات جیسی ہی کہا تو بیٹی نے فوراً جواب دیا بیٹی کا جواب تالیخ آج تک پگار کر کے گواہی دیتی ہے انکان عمر لا یورانا فرب عمر یا رانا اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہمر کو دیکھ رہا ہے عمر کا رنگ دیکھ رہا ہے رشتہ مانگا اور ایک ایک کا حساب حضرت عمر رضی اللہ مانو میں نکاح بھی ہو گیا اس کو اپنے گھر کی بہو بنایا اور پھر عمر بن عبدالعزیز جن کا نام سنا ہوگا نا تاریخ میں پانچویں راشد دنیا جس کو مانتی ہے تو انہیں کی نسل سے پیدا بچی کی نسل سے ایسا انسان پیدا ہوا جانتی ہے تو یہی بات آپ کے واقعہ بند کمرہ ہے کوئی نہیں دیکھتا حسین و جمیل عورت ہے بڑے اونچے خاندان کی ہے سب سے اونچی اور زمانے کی عورت ہے وہ برائی کی طرف اس کو بلاتی ہے یوسف علیہ السلام نے کچھ قیام بھی کیا اس لیے میں اس کو سیپ کر رہا ہوں واقعات کے بار ایسے آئے ہیں گے تو وقت نہیں ہے کہ میں واقعات آپ کے سامنے تیز کروں نہیں آپ بولے اور بولو بھائی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا میں معذرت کے ساتھ ایمان والا شخص میں بھی گناہ سے بچتا ہے زندگی کا یہی تھا یعنی کہ عید کے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اگر یہی احساس ہمارے دل میں زندہ ہو جائے تو لہذا ہماری زبان سے ہونے والے گناہ ختم ہو جائیں گے کے گناہ ختم ہو جائیں گے. سے بس ختم ہو ہو جائیں جائیں گے گے اور انسان کی پوری زندگی بدل جائے گا. ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا بس آخری پیغام ختم کرتے ہوئے یہی دینا چاہتا ہوں قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا میرے بھائی کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا چلو یہ بہانا بولیں گے سوری ٹرافک کیا بولتے بہت زیادہ تھی آنے میں لیٹ ہو گئی تھوڑا سا محفوظ ہوگی ہماری آمال محفوظ ہے انسان کی آزاد واہی دیں گے اور اللہ بھی سب کچھ جانتا ہے اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے ایک مومنا کو چاہیے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور عمل اللہ کو دیکھ کر کرے ایسا ہمیں محسوس ہو ہاں دوسری داخلہ ہے بس بطور یاد کی آپ سے گزارش ہے کہ कि کر کے اللہ کی عبادت کرنے کی कोशिश करें وہی دعا ایسے میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں استغفار کا کریں اور اس میں آج کے لیے خصوصی دعا کون سی بتائی گئی اللہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں کثرت سے پڑھیں اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تمام کو نیکا مال کرنے کی توفیق السلام علیکم و اللہ